بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہائیت مہربان ہے یا ایوہ النبی اے نبی لیما تحرمو کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں یا حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لکا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لئے تب تک ہی تلاش کرتے ہوئے مرضات ازواجی کا اپنی بیویوں کی رضا رضامندی اللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے بہت زیادہ رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے قد اللہ لکن تحقیق مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارا اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے حکیم وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وحید اسنبی اور جب اشیدہ طور پر بات کی نبی نے بعدی ازواچی ہی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف یہ حفصہ مراد ہیں عائشہ کو خبر دی جب نبی نے اپنی بیوی سے پوشیدہ طور پر بات کہی فلما پس جب اس نے خبر دی اس کو اس کے بارے میں اللَّهُ اور اطلاع دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر ارفا بادہ تو اس نے کچھ چیز کچھ بات اس کو بیان کی وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ اَرْبَعْدٍ اَرْبَعْسِ اِعْرَازْ کیا کچھ سے اعراز کیا بَلَمَّا نَبَّعَهَا بِهِ تو جب اس نے اسے اس کو اس کے بارے میں خبر دی قالت تو اس نے کہا من اَنْبَعَا قَحَادَا کس نے خبر دی ہے تجھ کو یہ قالت تو اس نے کہا نبع مجھ کو خبر دی ہے الْعَلِيمُ فُوک جاننے والے نے الْخَبِیرُ بہت زیادہ خبر رکھنے والے نے اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف سغت کھلو حکما تو تحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ انتظار اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو فإن اللہ بشک اللہ تعالیٰ مولا ہوں وہ اس کا مددگار ہے جبریل اور جبریل و سال المؤمنین اور صالح نیت ممن و الملائی کا تو فرشتے بادی کا ظہیر اس کے بعد مددگار ہیں قریب ہے کہ اس کا رب انت اللہ اگر وہ طلاق دے دے تم کو ایو بدلہ ہو کہ وہ تبدیل کر دے اس کو ازواجن بیویاں خیرہ من کنہ تم سے بہتر مسلمات اسلام والیاں مؤمنات ایمان والیاں تانتات اطاعت کرنے والیاں تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات روزہ رکھنے والیاں سی باطن و ابکارہ شہر دیدہ اور کماریاں یا ایوہ اللہ دین آمانو اے وہ جو ایمان لائے ہو تو بچاؤ انفساکم اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے اہلو عیال کو نارا آگ سے و قودوها اس کا ایندھن انناس و اجارہ لوگ اور پتھر ہیں علیہا اس پر ملائکت فرشتے ہیں غلاؤن شداد سخت بہت مضبوط لا یعصون اللہ نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی ما اس کی میں جو کو حکم دیا قانون اور وہ کرتے ہیں جو یا ایو اللہ دینا کافارو لوگوں نے بے شک تم جدا دیے جاؤ گے صرف اور صرف وہی ما کم تم تام جو تم عمل کیا کرتے تھے یا ایو اللہ دینا امانو ایو لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہو توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ تن نصوحہ خالص توبہ. اصار قریب ہے کہ تمہارا ربر عنکم کے مٹا دے تم سے برائیاں تمہارے گنا خلا کمر داخل کرے تم کو جنات ان جنتوں میں تجری چلتے ہیں من جن کے نیچے سے دریا یوماسن لائی خز نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالی تعالیٰ نبی کو ولدین اور لوگوں کو آمن جو ایمان لائے اس کے ساتھ نورم کا نور یس آ دوڑے گا پینا اے ان کے سامنے و وبی ایمانی اور ان کے دائیں جانب یقولہ وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نہ پورا کرتے ہمارے لیے ہمارا نور لنا اور ہم کو بخش دے ان کا علاق القیر بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ النبی اے نبی دل کو جہاد کر کافروں سے بل منافقینہ اور منافقوں سے علیہم اور ان پر سختی کر وم اواہ جہنم اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے و بسل مسیر اور وہ برا ٹھکانا ہے بری لوٹنے کی جگہ ہے داراب اللہ مثر اللہ نے مثال بیان کی للہ دینا ان لوگوں کے لیے کافروں جنہوں نے قہر کیا امراط نوح کی بیوی بی کی بیوی کیمرا تال اور لوت کی بیوی بی کی کانتا تحتی تھی وہ دونوں تھی وہ دونوں تحت عبدینی دو بندوں کے نکاح میں من عبادہ ہمارے بندوں میں سے صالحینی جن کے دونوں نیک تھے فقانہ پس ان دونوں نے ان دونوں بندوں کے ساتھ خیانت کی فلم یغنیا انہما من اللہ شعیع پس وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے وقیلا اور کہا گیا خود خلن نارا داخل ہو جاؤ دونوں آگ میں معد داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ اللہ مثلا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہا رب ببنی لی اے رب بنا میرے لیے امدا کا اپنے پاس مئی تن گھر پھر جنتھی جنت میں وہ نجی اور نجات دے مجھ کو میرے پھر آؤنا سے وہ ہی اور اس کے عمل سے وہ نجینی اور نجات دے مجھ کو مل قوم ظالمین ظالم قوم سے ومریم ابنت عمران اللہ تھی اور مریم کی مثال بیان کی اللہ نے جو کہ عمران کی بیٹی ہے جس نے احسنت فرجہ حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی فَنَفَخْنَا فِيهِمِ رُحِنَا فَسَمْنِ پھونکِ اس میں اپنی ایک روح وسدہ تقوی کلیمات یوربی ہا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی وہ ہی اور اس کی کتابوں کی وکانت اور تھی وہ میقان اطاعت کرنے والوں میں سے